ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ منافقین ہیں جو لوگوں کے سامنے تو نماز پڑھتے ہیں اور تنہائی میں نہیں پڑھتے اور مسروق وغیرہ کا خیال ہے کہ وہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں جیسا کہ لِلمسلین کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے لیکن وہ نمازوں کو ان کے متعین اوقات میں نہیں پڑھتے اور اعطا بن دینار کا قول ہے کہ وہ لوگ نمازوں کو اول وقت میں نہیں پڑھتے بلکہ ہمیشہ یا اکثر و بیشتر آخری وقت میں پڑھتے ہیں یا نماز پڑھتے وقت اس کے ارکان و شروط کا خیال نہیں رکھتے یا اس میں خشو و وخذو کا خیال نہیں رکھتے ان ساہون کے الفاظ ان تمام ہی صورتوں کو شامل ہیں تو جس شخص میں ان میں سے ایک صفت پائی جائے گی اس کے اندر اسی حساب سے نماز سے غفلت پائی جائے گی اور جس کے اندر مذکور تمام صفتیں پائی جائیں گی وہ مکمل عملی نفاق میں مبتلا ہوگا جیسا کہ صحیحین کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منافق کی نماز ہے وہ منافق کی نماز ہے وہ منافق کی نماز ہے بیٹھا آفتاب کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ شیطان کی دونوں سینگوں کے درمیان پہنچ جاتا ہے تو چار بار ٹکر مار لیتا ہے اللہ کو اس میں کم ہی یاد کرتا ہے آیت چھ میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی حقیقت کھول دی کہ ان کی نماز لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہوتی ہے چونکہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اس لیے وہ اپنی اس نماز سے ثواب کی امید رکھتے ہیں اور ناذاب و عقاب کا خوف اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے صورت النساء آیت 142 میں یوں بیان فرمایا ہے <سؤال>